ربنا کا رحما نیم الکیل یا رحمتی کامین الحمد للہ آج پانچ مئی دو چوبیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ پران کلاس نمبر ون ایٹی کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے انشاء اللہ تعالیٰ آج ہم سورت النحل کی آیت نمبر فورٹی ون سے آنورڈ درس کا آغاز کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و فی اللہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا ظاہر طویل خاص کے اعتبار سے تو صحابہ اکرام کے بارے میں کہ انہیں اللہ تعالی کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا بالکل زیرو سے زندگی سٹارٹ کرنی پڑی مدینہ شریف میں جا کے لنوبی ان دنیا ہسنا ہم ضرور انہیں دنیا کی زندگی میں بھی بہترین بدلہ دیں گے اور آپ نے دیکھا کہ ملا ایک تو مواقع کروائی ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا ایک دوسرے کے لیے جو انہوں نے اشار والا معاملہ کیا اس کی وجہ سے اس وقت آسانی ہوئی اور پھر بعد میں اللہ تعالی نے رومن اور پرشین امپائرز کو بھی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کیا اور مسلمانوں کے لیے دنیا کی دولت کھول دی اگرچہ اس کے بعد پھر اس کی نگیٹو چیزیں بھی سامنے آئی لیکن بہر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں کمپنسیٹ کیا اس حوالے سے والا اجرالآخرتی اکبر اور بے شک جو آخرت کا اجر ہے وہ بہت بڑا ہے لو کانو یا کاش کے لوگ اس حقیقت سے واقف ہوتے یہاں تو صرف اتنی بات آئی کہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے باقی جگہوں پہ آئے کہ وہ بڑا بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے دنیا میں انسان کو بڑی سے بڑی بھی کوئی نعمت مل جائے تو وہ ایک مختصر وقت کے لیے آخرت کی نعمتیں دنیا سے بہتر بھی ہے اور نہ ختم ہونے والی ہیں وخرت و خی روا آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے تو سارے صحابہ کرام نے تو دنیا کی زندگی میں ازر نہیں پایا غزوہ احد کے جو اصحاب تھے وہ تو ایک اسی طریقے سے غربت کی زندگی تکلیف کی زندگی گزار کے چلے گئے مسلمانوں کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ تو غزوہ خیبر سے شروع ہوا ہے فائنینشلی جو مسلمان اسٹرانگ ہوئے ہیں اسی لیے آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں صحابہ کرام جو تھے وہ غزب عہد کے شہداء کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ ان کی یہ حالت تھی کہ ہمارے پاس کفن دینے کے لیے چادر بھی نہیں ہوتی تھی اور چادر اگر منہ ڈھانپتی تھی تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے پاؤں ڈھانپتے تھے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا حضرت مصب ابن عمیر کے بارے میں اور صحابہ کرام دیکھیں عبدالرحمان بن اوف کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے لیکن انہیں کفن بھی پورا نہیں ملا اس طرح بخاری مسلم میں حضرت ابو ریہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری لا کے رکھی گئی بس اسی وقت ان کو یہ خیال آیا کہ وہ صاحب جو غربت کی حالت میں دنیا سے چلے گئے خود نبی اسلام بھی آپ نے تو فقر اڈاپٹ کیا ہوا تھا تو وہ کھانا پینا وہیں پہ بھول گئے اور یہ ڈرتے تھے بعد کے اصحاب کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالی نے ہمیں اجر دے دیا ہو اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیا سے کسی کس پرسی کی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہو گئے دنیا میں اگر کسی کو نہیں بھی ملا آخرت کا اضر اللہ کے حضور پکا ہے اللہ صبر اور بہم یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا یعنی یہ اہل ایمان کی نشانی ہے حسب اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کار ساز ہے وہ ہمیں کافی ہے وما ارسلنا من رجالا اور سلام القبلی کا اللہ اور محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے جن کی طرف ہم نے وہی کی وہ سب کے سب مرد ہی تھے اس میں دو چیزیں پوچیدہ ہیں ایک تو وہ سب کے سب مرد تھے عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا دوسرا وہ انسانوں کی سپیشیز سے تھے یعنی مرد ہی تھے یعنی انسانوں میں آئے تھے کیونکہ کہ مشرقین عرب کہتے تھے نا کہ اس نبی کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اپنی طرح کا ایک انسان تصور کرتے تھے آدھی بات تو درست تھی کہ جنس کے اعتبار سے نو کے اعتبار سے نبیل اسلام انسان ہی تھے لیکن مرتبے کی بات نہیں ہو رہی مرتبے میں تو کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم سے کم بھی خوبی جو ہماری نظر میں بظاہر ہے اس کو نہیں کو پہنچ سکتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ عطا فرمایا تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ نبی اسلام کے ساتھ بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے ہی پیغمبر آئے گا اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کے بیچتے تو ہم نے مردوں ہی کو بنایا تھا انسانوں ہی کو پیغمبر آپ سے پہلے نوحی الیہم جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے فس الو اہل ذکر ان کن تم لاتا عالمون تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے یعنی اہل علم سے مراد اس وقت کے جو یہودیوں کے علماء ہے کرسچنز کے علماء ہے جو الہامی کتابوں کا علم رکھتے تھے ان سے بھی پوچھ لو کہ ان کے پاس بھی الہامی کتابوں میں یہ چیز درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں میں سے ہی پیغمبر کو بنایا پلس وہ مرد ہی پیغمبر ہوا کرتے تھے عورتوں کے لیے بھی پیغمبر مرد ہی تھے باقی جو عورتوں سے متعلق احکامات ہیں وہ پیغمبروں کے جو اہل البید تھے ان کی بیویاں ان کی بیٹیاں ان کے گھر کے لوگ انہوں نے وہ احکمات ٹرانسفر کیے بال بیناتی روشن دلائل اور کتابیں لے کر وہ پیغمبر آتے تھے وہ انزل کا ذکر اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن نازل کیا ذکر وَإنَّا له الحافظ ذکر عربی زبان میں کہتے ہیں یاد دلانے والی چیز قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی یاد دلاتی ہے لی تو بین لنا سیما <عِلَيْهِم> تاکہ آپ کھول کھول کر ان میں بیان کر دیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے ولا الحم یا تاکہ لوگ اس میں غور و تفکر کر سکیں اچھا اب یہ جو آیتیں مبارکیں ہیں نا اس کو لوگوں نے مس یوز بھی کیا اس اعتبار سے کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں آئے کہ پیمروں کو ہم نے کتابیں اور دلائل دے کر بھیجا اور نبی آپ کی طرف ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کھول کر بیان کر دے تو یہ اس میں غور و تفکر کریں وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ کتابیں کافی نہیں ہیں ساتھ کتاب سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے بالکل دروست ہے لیکن کتاب سمجھانے والا پیغمبر ہے پیغمبر کے بعد کتاب سمجھانے والا وہ ہے جو پیغمبر کی بات آگے بتائے اگر اس کو آپ ایکسٹرا کرتے ہیں اور آج کتاب و سنت کی توہین کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی علما جو ہے تشریح کریں گے اس کی وہ قابل قبول ہوگی اگرچہ وہ قرآن کے بخاری کے مسلم کے خلاف بھی ہو تو ہم کہیں گے بھائی علماء کے پاس اتارٹی کہاں سے آئی علماء کے پاس یہ اتارٹی تھی کہ وہ من ان ایک ڈاکیے کا کام کرے کہ جو پیغام اللہ کے نبی الاسلام نے امت تک پہنچایا اسے جس طریقے سے سمجھایا اس میں کوئی بھی اپنی طرف سے بدت کو ایڈ نہ کریں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ایڈ نہ کریں ان کو من ان اسی طریقے سے آگے پہنچائیں یہی وہ چیز ہے حضرت الوداع کے موقع پر جو نبی الاسلام کا خطبہ ہے جو خطبہ آپ علیہ السلام نے دس الحجا کو دیا ہے نا منا میں جہاں قربانی کی جاتی ہے وہ تفصیلی خطبہ ہے جو بخاری مسلم میں ہے ایک تو حجرت الوداع کا خطبہ ہے آپ کا جو المستر حاکم میں ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت اسے مضبوطی سے پکڑ لوگے گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے چونکہ سنت اس میں داخل ہے لہٰذا کتاب اللہ کو ماننا سنت کو ماننا ہی ہے لیکن جو یہ تو نوز الحجہ کا خطبہ تھا یوم عرفات کا جو خطبہ یوم النہر کو دیا ہے نا قربانی والے دن وہ بنا کے میدان میں نبی الاسلام نے دیا ہے وہ مشہور خطبہ ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے تمام صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں حالانکہ سب کو پتا تھا اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید نبی الاسلام آج کا دن کا نام بدل دیں گے پوچھا گیا کون سا مہینہ ہے سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں پوچھا گیا یہ کون سا شہر ہے حالانکہ پتا تھا مکے کا شہر ہے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا کہ کیا آج یوم نہر قربانی کا دن نہیں ہے صحابہ نے کہا بالکل ایسا ہی ہے اور یہ حرمت والا مہینہ زلحجہ کا نہیں ہے سب نے تصدیق کی اور یہ اللہ کا حرمت والا شہر مکہ نہیں ہے سب نے تصدیق کی تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس طرح آج کا یہ دن یہ مہینہ اور یہ شہر اللہ کے حضور حرمت والا ہے بالکل اس طریقے سے ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو دوسرے شخص کے اوپر حرام ہے کہ وہ کسی کی عزت اور آبرو کو خراب کرے اس کا مال لوٹ لے یا اس کا خون بہائے یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ جو حرمت والی چیزیں ہیں ان کو تو لوگ سیریس لیتے ہیں کہ مہینے کی حرمت کا خیال ہے اس دن کی حرمت کا خیال ہے شہر کی حرمت کا خیال ہے لیکن حقوق العباد کے معاملے میں کمزوری دکھاتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے ان چیزوں کی عزت ہے حرمت سے مراد عزت اس طرح ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کی بھی تم نے اسی طریقے سے حفاظت کرنی ہے اس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا اور اسی حدیث میں بخاری مسلم کی آتا ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی ڈگر پہ واپس آ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار حرمت والے ہیں تین کنزیکٹو ہیں زیقادا ذوالجا اور محرم اور چوتھا الگ ہے رجب کا مہینہ اور اسی دیس کے اینڈ پہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے کہا بلا رسول اللہ پہنچا دیا بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا آپ علیہ السلام نے ہماری بڑی خیر خواہش فرمائی پھر آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت نسبت اس کے جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے اور جب سابق کرام نے گواہی دی نا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تو نبی اسلام نے تین دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے سابق کرام کی طرف کی اور تین دفعہ فرمایا اللہ مشہد اللہ مشہد مشہد اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا کہ یہ مان رہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور پھر فرمایا کہ میرا یہ اب پیغام تم نے باقی لوگوں تک پہنچانا ہے یعنی نبی الاسلام نے یہ امانت امت کے سپرد کی ہے کہ جو میں نے تمہیں سکھایا یہ آگے سکھانا ہے یہ آپ نے نہیں کہا کہ اس میں خود سے اپنی چیزیں داخل کر کے تو آگے بتانا لہذا علماء دین کے وارث ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ علماء وارث ہے جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیمات کو آگے پہنچایا یہ جو اتارٹی ہے نا کہ وہ انزلنا کا ذکر لبین <لِنَّاس> ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کو بیان فرما دیں اس کی تشریح بھی آگے سے بیان فرما دیں لوگوں میں یہ اتارٹی صرف پیغمبر کے پاس ہے باقی سب لوگ ڈاکی ہیں صحابہ اکرام سے لے کر آخری مسلمان تک انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی رہے جو جدید فقی اقام و مسائل ہیں وہ ہر زمانے میں آئیں گے وہ دین کی بنیادیں نہیں ہوتی ہیں ان میں کوئی بھی رائے رکھی جا سکتی ہے اہلے علم کے ہاں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو گرفت بھی نہیں فرمائے گا لیکن جو محکم دین جس کے اوپر سارے معاملات کھڑے ہوئے ہیں وہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں ان کو جدید فقی مسائل سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج بھی کعبہ کے ساتھ ہی چکر ہے وہ اونٹ پہ لگائے جائیں پیدل لگائے جائیں ریل گاڑی میں لگائے جائیں یا ویل چیئر کے اوپر دین اصلی حالت میں اپنی جگہ موجود ہے ان چیزوں کو لوگ مس یوز کرتے ہیں جی قرآن میں فس الحلت ان کو تم لاتا علم اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو بالکل اہل ذکر سے پوچھو کیا پوچھو کہ کتاب و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے یہ نہیں کہ حضرت آپ کا کیا خیال ہے یا ہمارا فرقا اس میں کیا کہتا ہے پھر بھی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا تعلق کس فرقے سے آپ کے مخالف فرقے کے عالم سے کیوں نہ پوچھا جائے کہیں گے وہ تو گمراہ ہے؟ انہیں کہے کہ وہ بھی آپ کے بارے میں یہی کہہ رہے تھے ہم کدھر جائیں تو اہل حق کی نشانی پتا کیا ہوگی وہ کہے گا کہ بھائی آپ ان کی بات بھی سنے ہماری بات بھی سنیں اور کتابوں سے میچ کر لیں جس کی بات درست ہے وہ آپ لے لیں لیکن جو یہ بات نہ کرے سمجھ لیں دال میں کالا نہیں اس کی ساری کس ساری دال ہی کالی ہے یہ بات وہ کرے گا جو واقعی قرآن سنت کے منج کے اوپر چل رہا ہوگا اف امین الدین مکر تو کیا وہ لوگ جو اتنا مکر کرنے والے ہیں برائی کی زندگی گزارنے والے ہیں کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں اس بات سے یک صف اللہ بہم الرد کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے او العذاب من یحاب اللہ یشن یا ان پر اس جگہ سے عذاب آ جائے کہ جو ان کے وحم و گمان میں بھی نہ ہو اب ظاہر ہے کہ یہ ڈرانے کے لیے اللہ چاہے تو کر بھی سکتا ہے لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفت ہے کہ وہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ پلٹ آئے اس لیے نہیں کہ اس کے بعد وہ یہ رزلٹ نکالے کہ خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوا پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تھا آندہ بھی کچھ نہیں ہوگا اس لیے ڈھیل نہیں دی جاتی بال لوگ اس طرح کا رزلٹ بھی نکال لیتے او یا خوزا فی تقلو بھی ہم فماہ بھی یا انہیں چلتے پھرتے اللہ تعالی پکڑ لے اور پھر وہ اللہ تعالی کو آجز نہیں کر سکتے او على تخوف یا خزم الا یا انہیں اللہ تعالی نقصان دیتے دیتے پکڑ لے گرفتار کر لے فرب کم لوف رحیم بے شک تمہارا رب مہربان ہے رحمت فرمانے والا ہے یعنی یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے فورن پکڑ نہیں فرماتا اولم یَ ما خلق اللہ من شی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو اللہ تعالی نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں یتفی او غلال یمینی و شما کہ ان کی جو سائے ہیں وہ دائیں اور بائیں جھکتے ہیں اس حال میں کہ سجد اللہ کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں وہ داخرون اور وہ اس کے سامنے سرے تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے زلیل کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر میں رکھ دیا کہ ہمارے سائے دائیں اور بائیں زمین پہ جھکے ہوئے گویا کے زبان حال سے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں جب سورج نکلتا ہے نا تو چونکہ سورج یہاں پہ ہوتا ہے آپ اوپن میدان میں کھڑے ہوئے ہو نا تو آپ کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے زمین پہ لیٹا ہوا پھر جو جو سورج اوپر چڑھتا ہے تو وہ سایہ کم ہوتے ہوتے ہوتے یہاں آتا ہے حتیٰ کہ جب سر کے اوپر آتا ہے بالکل سایہ آلموسٹ زیرو ہو جاتا ہے اور پھر جب غروب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے پھر آستہ آستہ سایہ بڑھتا بڑھتا بڑھتا اور غروب کے وقت بالکل ایسے زمین پہ لیٹ جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گویا کے یہ سجدے کی حالت میں ہے تمہارے سائے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک رہے ہیں دائیں اور بائیں سجدہ کر رہے ہیں ولی اللہ یس فِي فس سما وات وما فل ارد اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں من دابہ جتنے چلنے پھرنے والے ہیں اور ظاہر اس میں مراد وہ ہے جو اللہ کے تابع فرمان ہے انسانوں میں سے باقی جو ادر دین انسان مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے حکم کی پابند ہے جنوں انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے نا بھی یہی دونوں کرتے ہیں ولمکا اور فرشتے بھی وہم لا یس اور وہ اللہ کے حضور تکبر نہیں کر سکتے یوفون اور رب بہم وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے ملف جو کہ ان کے اوپر چھایا ہوا ہے وہ یعلون مرون اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے سپیسیفکلی فرشتوں کے بارے میں ہیں اور باقی لوگ ادر دین جو انسان اور جنوں کے مخلوقات ہیں جانوروں میں بھی وہ بھی اپنی انسٹنکٹ کے مطابق جو جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ دے رہے ہیں اور جو اللہ حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی وہ نہیں کرتے کیونکہ انہیں اختیار نہیں دیا گیا یہ آیت سجدہ ہے اللہ وقب آیت سجدہ کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زمین پہ سجدہ کرنا ہے جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں سواری پہ بیٹھے میں تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس دوران جب سجدہ آتا تھا تو سجدہ تلاوت سواری کے اوپر کرتے تھے اور وضو کا بھی اہتمام نہیں اس میں اگر کوئی زبانی قرآن پڑھ رہا ہے تو بغیر وضو کے بھی وہ سجدہ کر سکتا ہے اس سجدے کا پروٹوکول یا سجدے شکر کا پروٹوکول نماز والا نہیں ہے کہ اس کے لیے وضو ہونا حاجت اس کا پورا ہونا ضروری ہو ہاں حالت جنابت نہ ہو اس کے بارے میں تو ابو دبود ترمزی میں حدیث ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی اسلام کو حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت تلاوت قرآن سے مانے نہیں ہوتی تھی یعنی اس حالت میں آپ تلاوت نہیں کرتے تھے لیکن وضو اگر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے تلاوت قرآن کے لیے وضو ہونا یہ شرط نہیں ہے اگر آپ زبانی پڑھ رہے ہیں البتہ غسل اتارنا ضروری ہے یہ چیز مسٹ ہے وقول اللہ لات تخو الاح اسنعین اور اللہ نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ مت ٹھہراؤ دو خدا انما ہوا الا ہوں واحد وہ الہ تو اکیلا ہے یکتا اکیلا خدا ہے ف عیا فرحبون تو مجی سے ڈرو یعنی دو خدا بھی نہیں ٹھہرائے جا سکتے اس میں یہ نہیں ہے کہ تین ٹھہرائے جا سکتے ہیں مراد یہ کہ خدا ایک ہے ایک سے زیادہ خدا ہو ہی نہیں سکتے تو اسی ایک خدا کو اپنا معبود مانو اور اسی سے ڈرو والا ف سما وا تل اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں وَلَهُ الدِّينُ صبا اور اسی کا تابع فرمان ہونا اسی کے حکم کی پیروی کرنا ہی ضروری ہے اسی کو فالو کرنا ضروری ہے افغیر اللَّهِ تَتَّقُونَ تو اللہ کے سوا کسی اور ہستیوں سے ڈرو گے وما بکم نعمت فمین اللہ اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں سما ادا مسکم ابر پھر اس کے بعد جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ف علیہ <تَجْعَرُون> تو پھر تم اسی کی طرف پناہ کے لیے جاتے ہو لیکن حالت کیا ہے کہ سما ادا کشف عبر پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے برائی کو ٹال دیتا ہے عنکم تم سے ادا فری کم من کم تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا نہ ہو جاتا ہے اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے لیک فورو بیما آ ہوم تاکہ ہماری دیوی نعمتوں میں وہ کفر کی روش اختیار کرے نہ شکری کرے فتح تو برت لو دنیا کی زندگی میں جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے فسو فتح علمون ان قریب تم اس کا انجام جان لو گے یہ دنیا میں ہوتا ہے دیتا اللہ تعالیٰ ہے انسان ان نعمتوں کو مخلوق کی طرف منصوب کر دیتا ہے ایک تو واضح شرک ہے جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کے ساتھ چیزوں کو منصوب کرتے ہیں ایک خدا کے ماننے والے بھی چیزوں کو اللہ کے سوا اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں شرکی کی میں فال کرنے والی چیز ہے کہ آپ مسبب الاسباب کو کچھ ڈالتے ہوئے صرف اسباب کے اوپر نظر رکھے اور یہ بھی بے ہے کہ کوئی شخص اسباب کو اختیار نہ کرے اور محنت بھی نہ کرے اور کہ جی جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا اور پریکٹیکلی سب کو پتا ہے آج تک کسی کسان نے یہ عقیدہ نہیں اڈاپٹ کیا کہ زمین میں ہل چلانے کی کوئی ضرورت نہیں زمین میں دانا بونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آسمان سے بارش آئے گی خود بخود گندم اگے گی گندم نہیں اگے گی پھر وہ گازی اگے گی وہ بھی نیچرل پروسس کے تحت سب کو پتا ہے ہاں محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ کھیتیاں دیتا ہے انسان کو فروٹ دیتا ہے لیکن وہ محنت کے بعد بغیر محنت کے کچھ نہیں ملنے والا تو وہ ہستیاں جن کو لوگوں نے اپنا جھوٹا معبود قرار دیا ہے اپنا مشکل کشاب مان لیا ہے ان ہستیوں کو بنیاد بناتے ہوئے جونلی اللہ تعالیٰ نعمت دینے والی ہستی ہے اس کی نا کرنا نہ صرف ناشکری کرنا بلکہ ان نعمتوں کو مخلوق کی طرف منصوب کر دینا یہ بہت بڑا شرک ہے اور یہی وہ شرک ہے جو مشرقین عرب میں تھا وہ اللہ کو مانتے تھے قرآن میں آپ جا بجا یہ آیات پڑھیں گے سورت المومنون کے اندر اسی طریقے سے سورت النکبود کے اندر باقی سورتوں کے اندر کہ نبی ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے یہ کہیں گے اللہ کون ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے یہ کہیں گے اللہ کون ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے یہ کہیں گے اللہ کون ہے جو یہ مخلوقات کو پیدا فرمانے والا ہے یہ کہیں گے اللہ تو پھر ان سے فرماؤ کہ پھر تم اوندے منہ کہاں گرے جاتے ہو جب تم خود مانتے ہو تو انہوں نے اللہ کے ساتھ چھوٹے آلیہ بوتوں کی شکل میں لات منات عزا شریک کیے ہوئے تھے پیچھے اللہ ہی ہے یہ ہستیاں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیں صحیح مسلم میں کہ وہ بھی جو پڑھتے تھے نا اس میں الفاظ تھے کہ اے اللہ لبائک اللہم لبائک اے اللہ ہم حاضر ہیں حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو تھی خود ہی شریک بنایا ہوا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہی ہے یعنی وہ منی گاڈ ہے اوپر بڑا گاڈ تو ہے تو یعنی شرک کی یہ والی جو نوعیت ہے یہ سب سے خطرناک ہے کیونکہ اس میں انسان ایسا ڈسیو ہوتا ہے کہ وہ شرک کرتا رہتا ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا کیونکہ کہتا وہ میں اوپر تو بڑے خدا کو مان رہا ہوں پی کے فلم میں آپ دیکھیں وہ ایک سین اس نے فلمایا ہے کہ مختلف قیمتوں کے بت لگائے ہوئے تو کہتے اچھا یہ چھوٹے والا ہے یہ اس سے بڑے والا ہے یہ اس سے مہنگے والا ہے تو یہ کام سارے اس نے کہا بھئی وہ ڈائریکٹ بھی سنتا ہے یہ تو صرف ایک دکھانے کے لیے سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں یعنی جہاں بت پرستی ہو بھی رہی ہے نا وہ بھی اوپر ایک ہی بھگوان کو ایک ہی گاڈ کو ایک ہی سپریم بینگ کو ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں باقی ساتھ ہستیاں شریک کرتی ہیں سنن نسائی میں وہ تفصیلی حدیث ہے ابو دعود کے اندر بھی نبی اسلام نے چار لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے میں ہونا ان کو قتل کر دینا ہے جس بڑے لیول کا ان کا جرم ہے ان میں سے ایک اکرما بن ابی جہل بھی تھے ظاہر ان کی جو اسلام دشمنی ہے وہ بہت بڑے لیول کی تھی ان کا باپ ابو جہل وہ تو سرغنہ تھا اس امت کا فرون تھا اور اس کا غصہ آخری وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوا کہ میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبیسلام کو فتح دے دی فتح مکہ کے موقع پہ بھی چند لوگ جنہوں نے تھوڑی مزاحمت کرنے کی کوشش کی ان میں اکرما بن ابھی جہل بھی تھا اب اس کی قسمت اچھی تھی کہ سامنے خالد بن ولید آگے جن کے ساتھ پہلے ان کی ایک دوستی تھی انہوں نے کہا اکرما کیوں مرتا ہے میرے ہاتھوں سے تیرے سامنے حق ہاں کھل چکے تو وہ خیر میدانے جنگ چھوڑ کے مکے کی سرزمین چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا سنن نسائی میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے کشتی میں سوار ہوا اللہ کا کرنا ہوا وہ سمندر کے طوفان میں کشتی پھنس گئی اب وہ جتنے بت پرست تھے اس کشتی کے اندر سوار وہ اکیلے اللہ کو پکار رہے ہیں اکرما نے کہا کہ یہاں لات منات اس کو کیوں نہیں پکار رہے ہو تو انہوں نے کہا ادھر وہ کام نہیں آتا ہے ادھر بڑا خدائی کام آتا ہے اللہ یہ بات پھر حضرت اکرما کو کلک کر گئی انہوں نے کہا یا اللہ آج تو نے مجھے اگر نجات دے دی تو میں جا کے تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا بس قسمت تھی جی کشتی بھور سے نکل آئی واپس آ چھپتے چھپاتے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کلمہ پڑا نبی اسلام نے قبول کر لیا اسلام آج ہم انہیں کہتے ہیں سیدنا اکرما بن ابھی جہل باپ امت کا فرون اور بیٹا اکرما اور پھر انہوں نے زندگی بڑی تھوڑی پائی ہے یعنی یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے اس کے بعد کی بات آئیے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور جنگ ہرموک میں تیرہ ہجری کے اندر شہید بھی ہو گئے یعنی صرف چار سال اسلام کی حالت میں گزارے شہادت بھی پا لی اور سارے پرانے گناہ بھی معاف کروا لیے اور آج بڑے سے بڑا انسان بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا صحابیت کا درجہ بھی حاصل کر لیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا بھی بعد یہ کلک کر دی کہ یہ سمندری بھور میں پھس کر اور ہستیوں کو پکارنے کی بجائے صرف اللہ کو پکار رہے ہیں تو زمین پہ بھی اللہ ہی کو پکارنا چاہیے تو اللہ تعالی فرما رہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی کی پکڑ نہیں کر رہے کہ وہ ہماری دیوی نعمتوں کو دوسری ہستیوں کی طرف منصوب کر رہا ہے تو انکریب اس کا انجام وہ جان لیں گے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کیا کیا غلط عقیدے انہوں نے وابستہ کیے میں کہتے ہیں جی اگر آپ نے مہینے کی گیارہ تاریخ کو اپنی بھینسوں کا دودھ داتا دربار پہ نہیں چڑھایا تو بھیسیں دودھ نہیں دیں گی تو بھائی یہ جو آسٹریلین گائے ہے وہ تو اتنا دودھ دیتی ہے کہ اجمیر شریف کی گائے اور بغداد شریف کی گائے تو سوچ بھی نہیں سکتی اتنا دودھ دینے کی تو اس کو وہ کس مزار کے اوپر لے کے جاتے ہیں انہوں نے سائنس کی برکت یہ چیز حاصل کی ہے ایسی بریڈ تیار کر لی ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین کی کئی گائے مل کے اتنا دودھ نہیں دے سکتی جتنی ایک وہ گائے دے دیتی ہے اور یو کے اوپر جا کے دیکھیں جو انہوں فارم ہاؤس بنائے ہوئے ایک سائز کی بکریاں سفید خوبصورت لگتا ہے مشین کمپیوٹر میں سے نکالی ہوئی ہیں ساری کی ساری صحت مند اتنا اتنا دودھ دیتی ہیں گائے بھی دیتی ہیں ظہر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے میڈیکل سائنس کی برکت سے ان چیزوں کو انسان نے لرن کیا تو اس گورے کو جو دین سے کوسوں دور ہے اس کے تو کبھی گمان میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ کسی مزار پہ بھی جانور کو لے کے جانا ہوتا ہے تو سائنس کی برکت سے یہ اس قسم کے جو دعوے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا انسان نے ان چیزوں کو ماسٹر کیا ہے اور وہ خاصیتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی انہیں یوز کر کے مزید بہتری حاصل کی ہے ہمارے باوجداد ایک کنال زمین سے جتنی گندم حاصل کرتے تھے آج سائنس کی برکت سے آپ اس سے دس گنا زیادہ گندم حاصل کر رہے ہیں تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کروا دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو اور حسیوں کی طرف چیزوں کو منسوب کر رہے ہیں نا یعنی قریب اس کا انجام جان جائیں گے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں یہ سورت النام میں گزر ہے کہ وہ جانوروں کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور خود ساختہ شریعت بنائی ہوئی تھی بتوں کے بارے میں تو یقیدہ عقیدہ تھا کہ جو چیز بتوں کے نام پہ چھوڑی ہے اس کا حصہ اللہ کو نہیں جاتا لیکن جو اللہ کے نام کی چھوڑی ہوئی ہے اس کا حصہ بتوں کو جاتا ہے بالکل الٹا گیئر ہوا تھا ہی اللہ تعالی کہہ رہے کہ اللہ کی قسم کسم لطفرون ضرور تم سے اس جھوٹ کے بارے میں یہ غلط عقیدے جو تم نے منسوب کیے ہیں خود ساختہ شریعت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن ولونت اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہرا لی ہیں وہ لات اور ازا اب یہ بتوں کے اکثر نام جو وہ مونس والے تھے تو وہ یہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور انہی کے بت بھی بنائے ہوئے تھے جب کہ فرشتوں کا تو کوئی جینڈر نہیں ہے مرد و عورت کی تفریق تو جنات میں ہے انسانوں میں ہے جانوروں میں ہے نباتات کے اندر ہے فرشتوں کا تو کوئی جینڈر نہیں ہے نہ وہ مرد ہے نہ عورتیں وہ جینڈر سے پاک ہیں وہ ایک الگ مخلوق ہے اللہ کی نورانی تو یہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں سبحانہ وہ تو پاک ہے والم ماں یشتہ اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے وہ ٹھہرا لیتے ہیں اور وہ پھر آگے تفصیل بھی آ گئی ہے وا ادا بشیر احد ہوم یعنی ظاہر اپنے لیے وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے نا تو اللہ تعال ہے کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو کہ ان کے گھر لڑکی ہوئی ہے مسو تو اس کا چہرہ جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے غم کے مارے غصے سے وہ ہوا اور وہ غصے کی حالت میں پھرتے ذہر عرب کے ہاں لڑکی کا ہونا ایک ایپ تصور کیا جاتا تھا قبائلی سسٹم کے اندر زیادہ بیٹے ہونا ایک اسٹرینتھ کی علامت تھی اس لیے بیٹیوں کے معاملے میں وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے اور ان میں جو زیادہ شکی القلب تھے وہ بچیوں کو زندہ درگور بھی کر دیتے تھے سارے نہیں کرتے اور یہ قبرستان ابھی بھی مکے میں موجود ہے ابھی کنسٹرکشن کے دوران شاید انہوں نے ختم کر دیا اور میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے جہاں پہاڑ پہ یہ بچوں کو دفن کرتے تھے سارے نہیں ایسا کرتے ورنہ تو ان کی نسل ہی ختم ہو جاتی چاند ایک لوگ لیکن برا سارے مانتے تھے بیٹے ہونے کو وہ اپنے لیے خوبی شمار کرتے تھے بیٹیاں ہونے کو اپنے لیے ایپ تصور کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اپنے لیے جو چاہتے ہیں مقرر کر لیتے ہیں اور وہ چیز جس کو اپنے لیے ناپسند کر رہے ہیں بیٹی اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اس کی بیٹیاں اگر کوئی جھوٹا اظام لگانا تھا تو فرشتوں کو بیٹے کہہ دیتے ہیں یعنی نٹوریس چیز کو خدا کی طرف منسوخ کرتے تو یہ تو پھر خدا کو آن کرنے والی بات تو نہ ہوئی یا تا منل مم سو وہ لوگوں سے اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے ماں بشر ابھی اس کے جو اسے خوشخبری سنائی گئی کہ تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ اپنی قوم سے بھی منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ ظاہر لوگ اس کے اوپر افسوس ہی کریں گے وہ منہ اس لیے رہا ہے یہ بڑا افسوس ہوا ہے اور دیکھیں اسلام قبول کرنے کے باوجود آج بھی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں بھی یہ برائی پائی جاتی ہے تو اپنی بہوں کے اوپر اس طرح کا غصہ نکالتی ہیں اور بعض جو بیوقوف قسم کے مرد ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اس معاملے میں کرتے ہیں کئی عورتیں ایسی ہیں جو خود اس چیز کا غم کھاتی ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکا کیوں نہیں پیدا ہوا لڑکی پیدا ہو گئی ہے حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ بھی تو لڑکی ہیں اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو پیلل میں چلانا ہے صرف لڑکے بھی نہیں پیدا ہوں گے صرف لڑکیاں بھی نہیں پیدا ہوں گی دونوں ایکلی پیدا ہوں گے تو تبھی آگے ایک نیچرل سسٹم چلے گا جنریشن آگے ٹرانسفر ہوگی تو وہ اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے اس سبب سے کہ اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے اب اور کیا ذہن میں پلاننگ کرتا ہے سک ہوں آئلہ ام یا دس کہ کیا وہ اسی ذلت کے ساتھ اب زندگی گزارے کہ اسے لوگ کہتے رہے کہ اتنی بیٹیوں کا باپ یا وہ اسے بٹی میں دبا دے اللہ یا کمون آگاہ ہو جاؤ کیا ہی برا حکم لگاتے ہو اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کی طرف فرشتوں کو بیٹیاں منصوب کرتے ہو اور دوسری طرف اللہ کی جو نعمت ہے بیٹیوں کی شکل میں اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ یہ نہ والا معاملہ کرتے ہو کہ الٹا اس پہ اپنا چہرہ بگاڑ لیتے ہو اپنے قوم کے لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہو اور یہاں تک پلاننگ کرتے ہو کہ میں اسے زمین میں دبا دوں للین اللہ مینون ابل <بِالْآخِرَة> ان لوگوں کے لیے جو آخرت کی زندگی کے اوپر ایمان نہیں رکھتے مسل الس ان کے لیے تو بری مثال ہے مسل اللہ <الْأَعْلَى> جب کہ اللہ کے لیے اچھی مثال ہے یعنی اگر اللہ کے لیے کو مثال دینی ہے تو وہ اچھی دو بری مثال تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان نہیں لانے والے وہیز الحکیم اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے وہ لوا خز اللہ سبغ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑنا شروع کر دے ماں تارکہ مل دابا تو پھر زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا یعنی اگر اللہ تعالیٰ فورن پکڑ فرما لے اور ہر بات پہ پکڑ کرنا شروع کر دے نہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے ان کی نافرمانیوں کے سبب کہ وہ توبہ کی روش اختیار کریں اللہ کی طرف پلٹ آئے فورن نہیں پکڑتا ڈھیل دیتا ہے اور باس کی ڈھیل تو بہت تک چلتی ہے لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقرر کیا وہ تو آنا ہے اس کے بعد تو کوئی ڈھیل والا معاملہ نہیں ہے ساری یاشیاں بدماشیاں دنیا کی زندگی تک ہے جہاں اللہ تعالی نے کھلی چھٹی دی ہے آخرت کی زندگی اللہ تعالی نے اپنی مرضی سے چلانی ہے پھر اگر آپ دنیا اللہ کی مرضی کی گزاریں گے تو آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی اور اگر خدا نخواستہ آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی آزو باللہ تعالی ولا کی یو اخرم الا لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے ایک وقت مکرہ تک فا جا اجلوہم بس جب ان کے لیے وہ وعدے کا وقت آ جائے گا لا یس تخرون ولا یس تو پھر وہ ساتھ جو ہے وہ گھڑی نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی جو موت کا وقت ہے وہ تو آ جانا ہے وہ ٹل نہیں سکتا بہاری مسلم حدیث ہے نا کہ جس سے موت آئی اس کی قیامت قائم ہوگی یعنی اس کی آخرت کی زندگی اب شروع ہوگی ایک تو بڑی قیامت ہے وہ آنی ہے لیکن آخرت کی زندگی مرتے ہی شروع ہوگی عذاب کا سلسرا یا جزا کا سلسرا فوراً ہی شروع ہو گیا وہ یا جائے علی اللہ یا اور وہ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے کراہت محسوس کرتے ہیں اور تصف الحم القیب اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں ان نہ حسنا کہ ان کے لیے بھلائی ہے یہ وہ مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کیونکہ اکثریت تو وہ لوگ تھے جو غریب تھے تو جو مکے کے سردار تھے یا ہر قوم قبیلے میں ہر پیغمبر کے جو مخالفین ہیں جو امیر طبقہ ہوتا تھا وہ ہمیشہ دین قبول کرنے میں دیری کرتا تھا یا قبول ہی نہیں کرتا تھا زیادہ تر تو غریب لوگ چونکہ ان کی دنیا تو برباد ہوئی بھی ہے نبی ان کے لیے ایک امید ہوتے تھے کہ چلو دنیا اگر خراب ہے آخر تو بنے گی تو ہمیشہ غریب لوگ یہ دین قبول کیا کرتے تھے اور بخاری میں ابو سفیان کا جو مکالمہ ہوا تھا رومن امپائر کے امپرر کے ساتھ اس نے یہ پوچھا تھا نا کہ بتاؤ غریب لوگ ان پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں یا امیر تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ وہ غریب لوگ لا رہے ان کا ہاں پہ ہمروں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے غریب لوگ ایمان لے کے آتے ہیں غریب لوگ اس اعتبار سے تو تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کی لذتیں چونکہ اویل نہیں کرتے تو وہ دنیا سے اتنی محبت رکھنے والے نہیں ہوتے جتنے وہ لوگ کہ جو ڈومیننٹ پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں مال و دولت والے ہوتے ہیں سربت والے ہوتے ہیں تو وہ پھر مسلمانوں کو یہ تانا دیتے تھے کہ دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے تو یقیناً ہمارے اندر کوئی خوبی دیکھی اور تمہیں جو اس حالت میں رکھا ہے تو اسی وجہ سے رکھا ہے کہ تم اس قابل ہو تو آگے بھی ہمارے لئے بلائیں ہی ہوں گی تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لا جارام ان الحمار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے ہے آگ وہ ان اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں یعنی وہ اب پوائنٹ اف نو رٹرن کے اوپر آ چکے ہیں اب ان کا الٹیمیٹ ٹھکانا جہنم کی آگ ہونے والی ہے اللہم اجر من النار امین طلو اللہ کی قسم قد ارسل الا امن قبلک بے شک ہم نے آپ سے پہلے کتنی ہی امتوں کی طرف رسول بھیجے فلح پون تو ان امتوں کا بھی یہی حال ہوا کہ شیطان نے ان کے برے امال ان کی نظروں میں سنوار دیئے فہو ولی یو حم الوم تو آج قیامت کے دن وہی ان کا پھر مددگار ہے یہ ٹانٹ کے طور پر بات ہو رہی ہے کہ جدھر ان کے بزرگ شیطان نے جانا ہے وہیں یہ بھی جائیں گے وَلَهُمْ عذاب نلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وما علیکل کتاب اور ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی اللہ مگر یہ کہ لی تو بین الحم فی۔ تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں ان معاملات کو جس میں یہ اختلاف کرنے والے جوز اور کرسچنز نے جو اپنے عقائد و نظریات گھڑ لیے ہوئے تھے ان کی کتابوں میں جو تحریفات تھیں غلط نظریات تھے ان تمام نظریات کی خرابیاں نبی الاسلام نے دور کی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہائی لائٹ کی اور پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں جو مختلف رائے انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں بتایا جائے کہ حق بات کیا ہے وہ ہدََ و رحمت علی اور یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے نبیلاسام بھی ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو بات ماننا چاہے یعنی کہ ایمان لانا چاہے وہ لنظلم اور اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا فل اربا دیا اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو مردہ حالت سے زندگی بخشی باقی یہ اس سے بہترین کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ بالکل مردہ زمین ہوتی ہے میں رات کو بھی نیٹ فلکس کی ایک جو پلانٹ ارتھ کے بارے میں ویڈیو ہے نا وہ یو پر پہ انہوں نے اپلوڈ کی بھی ہے. اس کی دو ایک ساتھ میں نے دیکھی ہے کمال ہے وہ یو پہ انہوں نے اس لیے چڑھائی ہے چلے جو لوگ نیٹفلکس تک نہیں پہنچے ہوئے وہ یو پہ دیکھ لیں اور اس کی ویورشپ بھی آلموسٹ کوئی تینتیس تینتیس ملین دونوں کی تھی چالیس پچاس منٹ کی ایک قسط ہے وہ دیکھنے والی ہے دنیا پہ جو اللہ کی مخلوقات آباد ہے ہائی کوالٹی اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ ویڈیوز ہیں جو پہلی دفعہ منظر عام پہ آئی ہیں اور واقعی انہوں نے جو محنت کی ہے نا کمال کر دی ہے افریقہ سے لے کے انڈیا تک انڈونیشیا تک جتنے جنگلات ہیں وہاں سے مخلوقات پھر ان کا رہن سہن پھر وہ نارتھ میں بھی ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے ہیں جہاں زیادہ تر برف باری ہوتی ہے وہاں پہ بھی ایسی سی مخلوقات آباد ہے کہ انسان تو رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مخلوقات کو آباد کیا ہوا ہے تو وہ اس میں دکھا رہے تھے کہ وہاں پہ بھی جنگلات موجود ہیں برف کی حالت میں بھی جنگلات زندہ ہیں وہاں پہ بھی موسم بہار آتا ہے اور سبزہ اگتا ہے اس سبزے کو وہاں پہ چوہے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر لومڑیاں ٹائگر رہ رہے ہیں اتنی سردی کے اندر میں حیران ہو گیا اور ان کا لباس آپ دیکھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی کپڑے بدلنے کی ان کو ضرورت ہے اللہ نے ایسی کھال دے دی ہے ہر موسم کے لیے وہ سروائو کرتے ہیں پھر وہ یہ بتا رہے تھے اس میں کہ یہ جنگلوں میں جو آگ لگتی ہے یہ بھی نئی زندگی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنریٹ کرتا ہے آگ لگنے سے وہ سارے بڑے بڑے جنگلات ختم ہوتے ہیں ان کی راک زمین پہ آ جاتی ہے پھر ہوائی جھکڑ ٹورنیڈوز چھوٹے چھوٹے چلتے ہیں اس راک کو اٹھاتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر بکھیرتے ہیں اور اس راک کی وجہ سے وہ زمین جو فرٹائل ہوتی ہے جب اس میں پانی پڑتا ہے پھر نئی گھاس نکلتی ہے اور جو درختوں کا معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ پرندے ہیں جو دوسرے جنگلات سے فروٹ کھاتے ہیں ان درختوں کا اور پھر ان کے ذریعے ان کے بیج یہاں پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ ٹریول کر کے یہاں آتے اب ان پرندوں کو نہیں پتا کہ ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی بھی ہے پھر وہ بیج وہاں پہ گرتے ہیں وہاں سے نئے درخت نکلتے ہیں اتنے بڑے بڑے اور یوں یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہتا ہے اور یہ ایسا نظام ہے کہ انسان اگر اس میں دخل نہ دے یہ خود بخود اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے اس میں وہ بتا رہے تھے کہ چرنوبل میں وہ جو آپ کو پتا ہے رشیا میں اٹامک ریکٹر ایک پھٹ گیا تھا وہ سائنٹس نے کہا کہ بیس ہزار سال تک اس ایریے میں کوئی انسان نہیں آباد کیا جا سکتا بیس ہزار سال تک اس کے اثرات رہیں گے اس تابکاری کے تو وہ لاکھوں کی آبادی تھی وہ پورے کا پورا شہر ان نے خالی کروا لیے آج جناب وہاں اتنے جنگلات اگائے ہیں اور ایسی ایسی ناپید مخلوقات وہ وہاں کے بعد ہو گئی ہیں اور مکمل انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا ہوا درختوں کے اندر بھی رہ رہے ہیں لوگوں کے جو مکان ہیں ملٹی سٹوری بلڈنگس ہیں ان میں کوئی لمڑیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کسی جگہ شہر نے قبضہ کیا ہوا ہے اور جو انسان بڑی کوشش کر کے کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے یہ مخلوقات کو بچانا ہے کہ یہ دنیا سے ناپید نہ ہو جائے وہ دوسرے جنگلات سے آہستہ آستہ ٹریول کرتی ہوئی وہاں پہ, پہ پہنچائیں گے اب کس نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اور اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ یہ اکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا اس کی ریمیڈی ہو گئی ہے خود بخود ہی آہستہ آہستہ جنگلات کی برکت سے آکسیجن پروڈیوس ہونا شروع ہو گئی ہے اور معاملات نارملائز ہو رہے ہیں لیکن انسانوں کے لیے نہیں تابکاری کا وہ جو معاملہ ہے جانور اس میں سروائیو کر رہے ہیں تو اس طریقے سے معاملات کو اللہ تعالی چلاتا ہے یہ یقین کریں وہ جب فاسٹ کیمرہ چلاتے ہیں بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے مورز ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب زمین بالکل چٹین میدان ہے اس میں برف ہے اچانک سورج نکلتا ہے برف پگھلنا شروع ہوتی ہے پھر زمین میں سے کومپل پھوٹتی ہے کرتے کرتے ایسے جنگلات پھیلتے ہیں درخت تو یہ کائنات میں جو یہ والی آبزرویشن ہے یہ ہمیشہ سے انسان کر رہا ہے آج سائنس کی برکت سے ہم گھر بیٹھے ہوئے ان جنگلات میں جائے بغیر ان چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں لیکن انسان ظاہر ہے انہیں جنگلات میں رہے ہم لوگ بھی ہمارے باؤ بھی افریقہ سے ہی ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں نا بہتر موسم کی تلاش میں اور یہ سب کانٹیننٹ میں اتنی آبادی ہوگی ادروائز یہ ساری زندگی جو ہے وہ وہیں سے سٹارٹ ہو کے یہاں آئے ہیں آسان زندگی گزارنے کی خاطر ابھی بھی جو لوگ جنگلات والی زندگی گزار رہے ہیں یا کھیتی باڑی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے کافی قریب ہوتے ہیں اس حوالے سے اگر وہ غور و تفکر کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی نشانی کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ موت کے بعد نئی زندگی دیتا ہے زمین کو اور اس میں سے کھیتیاں اگاتا ہے جنگلات کو اگاتا ہے اور کیا وہ ایکو سسٹم ہے ہر ایک کا رسک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ اتنی لمبی چین ہے کوئی دنیا کا کمپیوٹر اس کا حساب و کتاب رکھ ہی نہیں سکتا اور سب کو رسک مل رہا ہے یہ نہیں ہو رہا کہ بھائی ایک اگر دوسرے کو کھا رہا ہے تو وہ, وہ ساری نسل ہی ناپید ہو جائے نہیں وہ اسی ریشو پرپورشن سے زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے اس طریقے سے درخت درختوں کے اوپر کتنے جانور پال رہے ہیں ان کے پتے کھاتے ہیں پھر وہ نئی پتے ان کے اوپر آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اور یہی معاملات چل رہے ہیں کیا کیا مخلوقات امازون کے جو جنگل ہیں نو ملکوں میں وہ پھیلا ہوا اتنا بڑا جو جنگل ہے اور پھر امازون ریور اس کے گر جو مخلوقات ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے ان میں سے کئی ایک مخلوقات ہیں جو ابھی تک کیمرے میں فلمائی بھی نہیں گئی ہیں ابھی تک آئے دن مخلوقات دریافت ہو رہی ہے ایک ایک سپیشی کی آگے کیا کیا فارمز ہیں پھر ایک ایک کے اوپر وہ تحقیق کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کس طرح ہے ان کا لائف سائیکل مکمل ہوتا ہے کیسے ان کا ریسک پورا ہوتا ہے کس طریقے سے ریپروڈکشن ہوتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو صدیوں سے انسان آبزرو کر رہا تھا اب تو خیر وہ انسان بھی کر لیتا ہے کہ جو وہاں پہ نہیں گیا میڈیا کی برکت سے ڈسکوری چینل نیشنل جیوگرافی کی برکت سے تو اللہ تعالی ہی ہے جو آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے اور اسی نے اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا مرنے کے بعد ان نفیز قومی بے شک اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں میں ان لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں جو بات کان لگا کر سن لیتے ہیں ظہر اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا یا غور و تفکر نہیں کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جو گنوارے ان کو غور سے سنے اور پھر تفکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس میں موجود ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے باقی انشاءاللہ اگلی آیات میں اب دودھ کا ذکر آ رہا ہے پھر شاید کی مکھی کا ذکر میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا سورت النحل جو ہے یہ پورے قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں مخلوقات بتائی وہ ایک طرف اور صورت النحل میں وہ ساری کی ساری چیزیں جمع کی ہیں اس کا نام ہی نقل رکھ دیا ہے شاید کی مکھی ایک سمبل کے طور پہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے ان شاء اللہ اگلی دفعہ ذکر آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعائیں جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے ہمیں موافی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیع کتاب فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاك الله خيرا